اللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم باب باب نمازوں کے اوقات کے بیان میں بمانہ یہاں سے آگے نمازوں کے اوقات بیان کریں گے فجر کا ظہر کا عصر کا مغرب کا عشا کا وقت پھر نمازوں کا ابتدائی اور انتہائی یعنی شروع کا وقت اور آخر کا وقت ہر نماز کا بیاں ہوگا تو سب سے پہلے کیونکہ آگے جو حدیث آ رہی ہوں ہر حدیث میں آپ کو مختلف نمازوں کے اوقات ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ شاد کی جبری امین نے آ کر مجھے نماز پڑھائی اور وقت بتایا پہلے دن پہلا وقت دوسرے دن دوسرا وقت پھر فرمایا کہ ان دو وقتوں کے درمیان میں آپ کی نماز کا وقت ہے ٹھیک ہے اب یہ مجموعی اعتبار سے روایات آ رہی ہے ایک ایک روایت کے اندر مختلف نمازوں کے اوقات ہیں اس لیے ہم سب سے پہلے نمازوں کے اوقات اور ان کے اندر جو قائمہ کا اختلاف ہے اوقات کے اندر سب سے پہلے سرسری طور پر ہم ان کو جانیں گے اور آپ سب کوشش کریں کہ اس چیز کو اپنے پاس نوٹ کریں اپنے پاس ہر ایک نماز کا اوپر و نماز ہے پھر اس نماز کا ایک ابتدائی وقت اس میں اگر کسی کا اختلاف ہے اس کو لکھ لیں اور اسی طریقے سے انتہائی یعنی آپ وقت اس کے بعد آپ اس میں بھی اگر کہیں اماں کا اختلاف ہے تو اس کو بھی اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے اپنے پاس نوٹ بک حاضر رکھیں سب سے پہلے ہے مواقع السلام مواقع میں نے کہا کہ جیسے میکات کی جمع ہے تو مواقع مقاعی کا وزن ہے اور یہ جمع کی دو قسمیں جمع قلت اور جمع کثرت میں جمع کثرت کا وزن ہے اس لیے کہ جمع قلت کے تو چار ہی وزن ہیں اس لیے کے علاوہ بقیہ جب اوزان ہوتے ہیں جمع دو جمع کثرت کے ہیں تو مکائی کس کا وزن ہے جمع کثرت کا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جمع کثرت کا وزن ہے یہ سوال ہے کہ یہ جمع کثرت کا وزن ہے تو حالانکہ نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ تو پانچ ہیں پانچ نمازیں ہیں جو جمع قلت آنا چاہیے جمع کسرت نہیں آنا چاہیے تھا جس لیے جمع کا جو سیغا لائے ہیں جمع قلت کیا لانا چاہیے سوال سمجھ میں آیا ہے اس کے کئی طرح جوابات دیے گئے ہیں ان میں ایک جواب تو یہ بھی ہے کہ نمبر ایک جواب یہ کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں وہ کل تین قسم کے ہیں نمبر ایک استخبابی وقت کہ سب سے افسر وقت کیا ہے کہ نماز کو کس وقت میں پڑھا جائے جو نماز قبل وقت کہلاتا ہے نمبر دو جوادی وقت کہ کس وقت نماز پڑھنا جائز ہے ہر وہ نماز تو نمبر تین کا ہے قضا ٹھیک ہے یا مکرو وقت مقرو وقت کہہ دو یا قضا وقت کہہ دو ٹھیک ہے بکرو سے جواب میں شامل ہو جائے گا تو قضا ہی کہہ دو وقت خزاں اب اگر وقت وقت جواز اور وقت قضا ہر نماز کی یہ تین وقت ہیں نماز ادا ہی ہو نماز پڑھی ہی جائے گی تو اس کے احبابی ہے ایک جواز ہی ہے اور ایک قضا والا وقت ہے تو اس اعتبار سے پانچ تین کے ساتھ ضرور پندرہ بن جاتا ہے تو یہ گویا کہ اوقات کتنے ہیں پندرہ جمع کثرت پھیلانا ٹھیک ہوا ایک جواب یہ ہے دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل جو نمازیں ہیں جیسا کہ معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصل طور پر جو نمازیں دی گئی تھیں وہ پچاس تھیں لہٰذا پچاس نمازوں کا اعتبار کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ کل نمازوں کا پچاس ہیں ان کا بدل کیا ہے پانچ ہیں یعنی پانچ نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب کتنا ہونا ہے پچاس نمازوں کا ثواب ہے اس لیے دماغ لے آئے کہ ہیں تو پانچ نمازیں لیکن پانچ نمازیں پچاس کے برابر ہیں ٹھیک باہر یہ دو اور بعد یہ بھی جواب دیا کہ اوقات جو ہے نمازوں کے سال بھر میں مختلف ہوتے رہتے ہیں اور نمازوں کا وقت بھی ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اس لیے مواقع جمال ہے کہ کئی سارے اوقات ہیں کبھی کون سا وقت کبھی کون سا وقت تو وقت بدلتا رہتا ہے بہرحال پھر آپ یہ جاننے کے بعد آپ جان لیں مختلف نمازوں کے اوقات ابتدائی اور انتہائی وقت ابتدائی اور انتہائی وقت تو نمازوں میں سب سے پہلی نماز فجر کی نماز نماز فجر فجر کا اول وقت فجر کا اول وقت اپنے پاس نوٹ کیجئے ہر نماز کا ابتدائی اور انتہائی وقت پرائمہ کا اختلاف اگر ہو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فجر کا جو ابتدائی وقت ہے اور فجر کا جو اول وقت ہے وہ صبح و ہے طلوعِ صبح صبح صبح ساتے جب روشنی کیا ہوتی ہے ہر ذر جو کھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ روشنی وہ صبح سادر کی علامت ہوتی ہے اور وہ فجر کا ابتدائی وقت ہے کہ وہاں سے فجر کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فجر کی ابتدائی وقت میں ٹھیک ہے جی سب کا اتفاق ہے کہ فجر کی ابتدا کہاں سے ہے چلو اسے غصہ جائے فجر کا آخری وقت مطلب. فجر کا آخری وقت مطلب. اس میں دو ہیں مطلب نمبر ایک امام شافی رحمتہ اللہ علیہ اور امام مالک شواف اور مالکیا اور صحیح مسلک ان کا یہ ہے اگرچہ فون ان کا دوسرا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ فجر کا آخری وقت اسفار ہے یعنی روشن ہو جانا طلوع شمس سے پہلے پہلے جب روشنی پھیل جاتی ہے تو یہ روشنی کہتے ہیں کہ وہ فجر کے انتہائی وقت ہے لہٰذا اب فجر کا وقت کیا ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو امام مالک اور امام شاخ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا روایت فجر کا آخری وقت کیا ہے اسفا, یعنی روشن ہو جانا روشنی جب پھیل جائے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جبکہ احناب کہنا اور جمہور کو کہا اور اسی طریقے سے امام شافی اور خود امام مالک کا ایک اور وہ یہ ہے کہ طلوع شمس پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے کہ جیسے ہی سرو سلو ہوگا فجر کا وقت ختم ہوگا ورنہ یہ ہے کہ طلوع شمس پر فجر کا وقت باقی ہے تو فجر کے اول وقت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں انتہائی وقت میں آخری وقت میں دو قول ہیں امام مالک امام شادی رحمت اللہ علیہ کے ایک قول کے مطابق اس فار پر فجر کا وقت نہیں روشن ہو جانے پر وقت فجر کا ختم ہو جاتا ہے جبکہ انہی انداز کے دوسرے قول اور احناف حنابلہ اور جمہور کا مقصد یہ ہے کہ طلوع شمس پر کہ جب شروع طلوع, طلوع ہوگا تو اس وقت کیا ہے فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے سمجھ آگے بات نمبر دوہر دو، دو، کے اول وقت میں سب کا اتفاق ہے کہ زوال شمس پر فجر کے وقت کا آغاز ہوتا ہے جیسے ہی سورج ظاہر ہوتا ہے یعنی جو اپنی مسافت ہوتے کر رہا ہوتا ہے تو جب نصف نہار نصف نہار ہو کر اس کے بعد جب سورج ایک جانبلتا ہے اور ہو جاتا ہے کو زوال شم سے جاتا ہے ہے اس کو زوال سے تعبیر تو سورج کے ذائن ہونے پر کیا ہو جاتا ہے زمر کے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے کا اس میں کیا ہے اتفاق نے کہیں کال کیا ہے زوال شم سے پہلے کا بھی لیکن وہ لا ہوگی میں لادہ آپ اس طرف جائیں تو زور کے پہلے وقت میں بھی اتفاق شروع ہوتا ہے شا سے سورج کے دائل ہونے پر زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے جبکہ کہ زہر کے آخری وقت میں چار مسلک ہیں زہر کے آخری وقت میں چار مسلک ہیں اور یہی اوقات نماز میں تھوڑا سا پیچیدہ اختلاف ہے آپ نے فکا کے اندر اور کی عظیم کتاب ہدایا میں آپ نے تفصیل سے پڑھا ہوگا کہ ظہر کا آخری وقت کب ہے ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے تین مذاہب کو پڑھا ہوگا اب چونکہ آپ تھوڑے سے بڑے لوگ ہیں تو آپ کو چوتھا مذہب بھی بیچ میں بتا دیا وہاں پر آپ نے تین مذاہب کو پڑھا ہے ٹھیک ہے دیگر صاحب اور پھر کیا ہے بلکہ مجموعے سے اس کو دیکھیں گے تو دو مذہب بن جاتے ہیں ایک خود امام اعظم و نیپر احمد اللہ بقیہ آزرات کا جو کہتے ہیں کہ مسل اول پر مسلح پر کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور امام اعظم و نیپر فرماتے میں سے سانی پر. یہ اپنی تو زہر کے ابتدائی وقت میں سب کے اتفاق ہوتا ہے اور زہر کا آخری وقت جو ہے اس میں کل کتنے مذہب ہیں چار پوج ہیں چار چار چار نمبر ایک امام مالک رحمت اللہ ہے نمبر ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو اپنے ہی یاد رہنا نہیں اتنا مشکل نہیں ہے کہ ایک ہی یاد رہے خود ہی یاد رہے گا نمبر ایک ہے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ مجموعی اعتبار سے یہ یاد رکھیں کہ مجموعی اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو دو ہی مسلک بنتے ہیں وقت حضرات ہیں جس میں صاحب بھی ہیں احمد خلاصہ بھی ہیں وہ حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ مسل اول پر زور کا ختم زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے یعنی ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثر جب سایہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا زور کا وقت ختم ہو جائے گا جبکہ ماہ آزم اخبنی پر رحمت اللہ زور کا وقت ختم ہوتا ہے ثانی پر اور حضرات کے ہاں اسی پر فتوا ہے ٹھیک لیکن جو آزاد یہ کہتے ہیں کہ مصل اول پر ختم ہوتے ہیں تو ان میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے اسی اعتبار سے پھر کی قول مزید میں کھلاتے ہیں تو مجموعی اعتبار سے چار اقوال بنتے ہیں دیکھیں ذرا مجموعی اعتبار سے ظہر کے آخری وقت میں چار قول ہیں نمبر ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ظہر کا وقت مثل ایک مثل پر ختم ہوتا ہے یعنی مثل اول پر مکمل ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب زور اور اثر کہ کب زور کا وقت ختم ہوگا اور کب عصر کا وقت ختم ہوگا ان دونوں کے بیچ میں کوئی کیا فاصل ہے ایسا کوئی وقت ہے ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے, کے بیچ فاصل بنے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی یہاں سے کیا ہو چکا ہے زور کا وقت ختم ہو چکا اور یہاں سے اثر کا وقت شروع ہو چکا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس میں لیول پر تو زور کا وقت ختم ہو گیا لیکن زہر اور اثر کے درمیان میں چار رقط پڑھنے کی مقدار کا وقت یہ مشترکہ وقت ہوتا ہے چار رقط کی مقدار یعنی زہر اور اثر کے درمیانی وقت اتنا ہوگا کہ چار رقط کی مقدار ہم وقت کو مشترک سمجھیں گے کہ اس کے اندر زہر بھی ادا کرنا جائز ہے اور اثر بھی ادا کرنا جائز ہے کیونکہ اثر کے ابتدائی وقت میں بھی یہی اختلاف ہوگا یہ ذہن میں رکھے جو اختلاف زہر کے آخری وقت میں ہوگا وہی اختلاف اثر کے ابتدائی وقت میں ہوگا جس سے متصل بات بتاؤں گا دوبارہ دوڑاؤں گا نہیں اس پر قیاس کرنا ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مثل اول پر زہر کا وقت مکمل ہو جاتا ہے البتہ اکثر اور زہر کے درمیان میں چار رقط کی مقدار اتنی چار رقط پڑھنے کی مقدار اتنا وقت مشترک وقت کہلاتا ہے لہٰذا اس وقت کے اندر زہر کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جو ادا کی نماز بھی پڑھ سکتے وقت کہلانے گا نمبر دو کون امام شافی رحمتہ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حضرات کے نزدیک بھی ظہر کا آخری وقت یعنی زہر کا جو آخری وقت ہے وہ نسل اول پر ختم ہے زہر کا جو وقت ہے وہ نسل اول پر جا کر کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ زہر اور عصر کے درمیان میں جو چار رقط پڑھنے کی مقدار ہے یہ حد فاصل ہے یہ کیا ہے حد فاصل ہے اس وقت ظہر کی نماز کیا ہو جائے گی خزا ہو جائے گی اور عصر کی نماز پڑھنی جائز نہیں ہوگی لہٰذا امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہی مصر اول پر زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے فرق یہ ہوگا امام مالک سے کہ ان کے نزدیک یعنی امام شاعر اللہ علیہ کے نزدیک کے وقت کے اختتام اور اثر کے وقت کے ابتدا کے درمیان میں چار رقط پڑھنے کی مقدار کا وقت کیا ہوگا حد فاصل ہوگا یعنی بالکل فاصلہ ہوگا یہ نہ زہر کا وقت کہلائے گا نہ اثر کا وقت کہلائے گا لہٰذا اگر کئی شخص اس چار رقط پڑھنے کی مقدار والے وقت میں اثر کی نماز پڑھے گا تو جائز نہیں ہوگی اور اگر زور کی نماز پڑھے گا تو وہ قضا ہوگی ادا نہیں ہوگی بات آئی سمجھ میں یہ کلی کا فرق امان مالک اور امام شاخ رحمۃ اللہ کے نظر امام مالک کیا کہہ رہے تھے یہ وقت وقت مشترک ہے کہ زور بھی پڑھ سکتے ہیں اثر بھی پڑھ سکتے ہیں چار رقط کی مقدار پڑھنے کا وقت جبکہ مامی شاف رحمۃ اللہ چار پڑھنے کی مقدار کا وقت فاصل ہیں یہ نہ زور کا وقت کہ نہ جب نہیں, نہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے البتہ جو زور ہے کیونکہ اب وہ سزا ہو چکی ہے اس وقت میں اگر کوئی پڑھے گا تو وقت سزا ہوگی ادا نہیں ہوگی, ہوگی نمبر تین فور صاحب صاحب ہیں یعنی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ ان حضرات کے نزدیک بھی وقت کا وقت, وقت نسل اول پر کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نچل اول پر ختم ہو جاتا ہے البتہ ظہر اور اثر کے درمیان وہ کہتے ہیں نہ ہی تو کوئی مشترک وقت ہے نہ ہی کوئی حد فاطل ہے بلکہ متصلہ جیسے ہی زور کا وقت جیسے ہی مسل اول ہوئی زور کا وقت ختم عصر کے وقت کا آغاز وہ کہتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں چار رکعت پڑھنے کی مقدار کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم مشترک کہیں یا فاصل کہیں نہیں بلکہ زور اور اثر کے وقت کے درمیان میں کیا ہے اتصال ہے ملے ہوئے ہیں بس جیسے ہی مسل اول ہوئی زور کا وقت ختم اور وہی اثر کیا وقت کا آواز ہے ہے یہ آغاز ٹھیک ہے جی یہ تینوں کے تینوں حضرات یعنی امام مالک امام شراط رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے اللہ آپ کا بھلا کرے صاحب یہ حضرات تینوں کے تینوں یہ حضرات یہ کہتے ہیں تینوں مسلک والے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ اول پر ہی ختم ہوتا ہے وقت لیکن تھوڑا باریک سا فرق یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک ظہر اور عصر کے درمیان میں چار رگت پڑھنے کی مقدار وقت وقت مشترک کہلائے گا یہ دونوں نماز میں اس میں جائز ہوں گی البتہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ چار رگت پڑھنے کی مقدار والا وقت وقت مشترک نہیں ہوگا بلکہ وقت فاصل ہوگا کہ اس میں اثر کی نماز پڑھنی جائز ہی نہیں ہوگی زہر کی پڑھے گا بھی تو کوئی وہ قزہ ہوگی ادا نہیں ہوگی کیونکہ یہ صرف ان دونوں وقتوں کے درمیان زہر اور عصر کے درمیان حد فاصل ہے جبکہ سائنگین کے نزی کیا ہے نہ وقت مشترک ہے دونوں وقتوں کے بیچ اور نہ ہی وقت پاکی ہے بلکہ یہ کیا ہے اثر اور زور کے درمیان وقت میں اقتصاد ہے مس لیول پر زور کا وقت ختم اور وہی سے اثر کے وقت کیا آغاز کی جی؟ تین قول ہو گئے جو مجموعی اعتبار سے دیکھیں گے تو ایک ہی مطلب ہے کہ مس اول پر زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے نمبر چار کہتے کے اعتبار سے اور مسلک کے اعتبار سے تو نمبر دو امام اعظم ابو مبونی فرحمۃ اللہ علیہ امام شاہ فرماتے ہیں کہ زور کا جو آخری وقت ہے وہ مسل ثانی پر مکمل ہوتا ہے کب مسل ثانی یعنی جب کسی بھی چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دو رسل اور ہو جائے تو تب جا کر کیا ہوگا زور کا وقت ختم ہوگا اور وہیں سے کیا ہوگا اصل کے وقت کا آغاز ہو جائے گا یہ فرماتے ہیں امام اعظم فقل اما ام ابو حنیف رحمت اللہ ٹھیک ہے تو یہ ہے ظہر کے آخری وقت میں آئمہ کے اقوال اور وقت تو مجموعی اعتبار سے دیکھیں گے تو فقیہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں جن میں صاحبین بھی شامل ہیں کہ ظہر کا وقت مثل اول پر مخت ہو جاتا ہے اس کے بعد وقت نہیں رہتا جبکہ امام صاحب کے نزدیک کیا ہوتا ہے ظہر کا وقت باقی رہتا ہے تو دو نمازیں مکمل ہو چکی آج ہے تیسری نماز کی طرف اثر کیا وقت اثر کا وقت تو سمجھ لیجیے کہ اثر کا ابتدائی وقت میں وہی اختلاف ہے جو کہ زہر کے آخری وقت میں ہے جو کہ زہر کے آخری وقت, آخر وقت میں اسی پر قیاض کرنا یعنی چار ہیں گرام مالک کے نزدیک نسل اول سے تھوڑا سا پہلے نسل اول سے درد پہلے چونکہ ان کے نزدیک ظہر اور عصر کے درمیان ایک مقدم الترک ہے تو ان کے نزدیک وہاں سے وہ عصل کے وقت کا آغاز ہو جائے گا مام شافی رحمۃ اللہ علیہ زوائل کے نزدیک کیا ہوگا ایک مثل مکمل ہو جانے کے بعد پھر چار رقط پڑھنے کی مقدار تک انتظار کریں گے اس کے بعد جا کر کے وقت کا آغاز ہوگا جبکہ صاحبین کے نزدیک کیا ہوگا ایک مثل گزرنے کے فوراً جیسے ہی ایک مثل ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے عصل کے وقت کا آغاز ہو جائے گا جبکہ مانے آج میں منفرم لے کر دو مصر گزر جانے کے بعد پھر کیا ہوگا اثر کے وقت کا آغاز ہوگا یہ چار پال ابتدائی وقت میں آئیں گے اثر کا اختتامی اور آخری وقت اثر کا آخری وقت, کا آخری وقت. اس سلسلے میں بھی چار پول ہے اس سلسلے میں اثر کے آخری وقت میں کتنے پول ہیں چار پول نمبر ایک امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اثر کا وقت دو مثل پر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ نژاد کے نزدیک اثر کے وقت کا آغاز سب ہوتا ہے جس کے عقل پر تو امام مالک اور امام شاخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اثر کا آخری وقت کیا ہے دو مثل پر مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اگر کیا کوئی پڑے گا تو وہ کیا ہوگی ادا ہوگی ادا نہیں, نہیں ہوگی نام مالک امام شادی رحمۃ اللہ علیہ اصر کا آخری وقت مسل دو مثل پر کیا ہوگا ختم ہو جائے گا مذہب نمبر دو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس اصفرار شمس کہ جب سورج درد پڑ جائے ٹھیک ہے اس وقت اثر کا وقت ختم ہو جائے گا امام احمد بن بنحم الرحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کرار شمس پر اثر کا وقت ختم ہو جائے گا دوسرا مسئلہ کہیے اور تیسرا مسئلہ اثر کے آخری وقت میں اہل دوائر کا بھی ہے وہ راجے کہتے ہیں کہ غروب شمس سے پہلے ایک رکت کی مقدار ایک رکت کی بقدر غروب شمس سے پہلے پہلے اس فرار اس فرار پڑ جانا ٹھیک ہے دیکھ لیجیے اپنے سامنے اسکرار شخص جب سورج غروب ہونے سے پہلے زرد ہی مائل ہو جاتا ہے وہ مراد ہے یہ ابھی تک غروب نہیں ہوا ہوتا اس سے پہلے جب زرد پڑ جاتی ہے سورج کی ٹکیا وہ وہ کہتے ہیں اسفرار شمس. اس شمس پر کیا ہوتا ہے اثر کا وقت ختم ہوتا ہے جبکہ اصحاب اچھا یعنی اہل ہے کہ اثر کا وقت ختم ہوتا ہے مغرب کی نماز سے ایک رقت پہلے کی وقت یعنی اتنا پہلے کہ جس میں کیا ہو ایک رقت انسان اگر پڑھنا چاہے تو وہ کیا کر سکے پڑھ سکے اس سے پہلے پہلے تک کیا ہوتا ہے کا وقت رہتا ہے اس کے بعد نہیں رہتا غروب شم سے پہلے ایک رقت کی بقاد غروب شم سے پہلے ایک رقت کی بقد یہ اہل ضوائر کا مسئلہ اور اس کو اگر آپ ذکر نہ بھی کریں تو ضرورت نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کہ اثر کے اختتامی وقت میں تین پودے ہیں یہ چوتھے پودے کو بالکل آپ ختم کر دیں اتنا وہ نہیں ہے زوائر کی بات تو میرا بس اپنے پاس نوٹ کرنے میں بھی یہی کر لے کہ اثر کا اختتامی وقت میں قول نمبر دو اس کرائے شخص پر کیا ہو جائے گا وقت ختم ہو جائے گا جب سورج مار سر پڑ جائے گا اور قول نمبر تین اور جمہور کا مسئلہ کیا غروب شمس پر کیا ہوتا ہے اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہوگا تو تب کیا ہے وقت ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تین مسلک آپ لکھ لیں پہلا مسلک مام شافی مام مالک دوسرا مسئلک مام احمد بن حنبل اور تیسرا مسلک احناف اور جمہور کا آبھی بات سمجھ درائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے اب آپ صرف مسالے کو ذہن میں رکھیں جی تو اثر کا وقت بھی ہو گیا اب آج ہے مغرب کے وقت کی طرف مغرب کے وقت کی طرف مغرب کا ابتدائی وقت مغرب کا مغرب کا ابتدائی وقت تمام حضرات کے اتفاق ہے کہ مغرب کی ابتدا جو ہے ابتدائی وقت غروب شمس پر شروع ہوتا ہے مغرب کا ابتدائی وقت غروب شمس. جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو کیا ہوگا مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے البتہ اس میں طابعین میں سے عطا بن تحمل اللہ کا ایک مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ طلوع نجوم پر وقت شروع ہوتا ہے مغرب کا یعنی کے غروب پہلے جب ستارے کیا ہو جاتے ہیں طلوع ہو جاتے ہیں طلوع نجوم لیکن اس کا کسی نے اعتبار نہیں کیا بس یہی کہا جاتا ہے کہ بے اتفاق بتفاق آئین مغرب کا ابتدائی وقت کیا ہے غروب شمس کے بعد اللہ اکبر شمس سے شروع ہو جاتا ہے مغرب کا وقت البتہ اگر آپ اپنے کو واضح کرنا چاہیں اور اپنے علم کو مضبوط کرنا چاہیں تو یہ ذہن میں ہو عطا ہوتا باقاعد اللہ کے نزدیک مغرب کا ابتدائی وقت کیا ہے طلوع طلوع مغرب کا آخری وقت مغرب کا آخری وقت ہے اس میں تین فول ہے مغرب کے آخری وقت میں تین قول ہے لیکن یاد رکھیے گا کہ جو مغرب کے آخری وقت میں فول ہوں گے وہ شاہ کے فضائی وقت میں بھی فون ہوں گے پہلا مغرب امام مالک امام مامے شاہی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام مامے شاہی رحمۃ اللہ علیہ کے غروب شمس کے بعد غروب شمس کے بعد اتنا وقت کے جس میں انسان اطمینان کے ساتھ رضو کر کے خوشبو و خشو کے ساتھ تین رکھتے پڑھ لے بس کے بعد وہ کہتے ہیں مغرب کا وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے امام مالک امام شافی رحمتہ اللہ کے نزدیک مغرب کا آخری وقت کیا ہے کہ عروب شمس کے بعد اتنا وقت جس میں انسان اطمینان سے رضو کر کے اور تین رکھتے اطمینان سے کیا کر سکے پڑھ سکے بس اتنا وقت مغرب کے اور اس کے بعد مغرب کا وقت کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ذہن میں رکھیے گئے دوسرا فون ہے صاحبین کا صاحبین اور جمہور کا صاحبین اور جمہور کا اور ایک اور امام شافی اور مالک رحمت اللہ کبھی کہ مغرب کا آخری وقت شفق احمر پر ختم ہوتا ہے آپ ہدایت میں پڑھ چکے ہیں شفق احمر کیا ہوتا ہے شفق ابیت کیا, کیا ہوتا ہے جب مغرب ہوتی ہے تو اس کے بعد افق پر کیا ہوتے ہیں ایک آ, آ, یعنی سرخی شائع آتی ہے ایک تھوڑے سے وقت کے بعد پھر اس سرخی کے بعد, اس اور پھر اس کے بعد کی جاتی ہے یہ جو شفق احمر شفق ابیت سے پہلے آنے والا ہوتا ہے تو اور جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ مغرب کا آخری وقت کیا ہے شفق احمر شفق احمر آخری قول امام اعظم ولیف اور رحمتہ اللہ علیہ کا ہے کہ شفق ابیت پر جا کر مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے جو شفق احمر کے بعد شفق احمر احمر <سلام> کے پاس جو شفق ابیت آتا ہے وہاں پر جا کر مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے بات ذہن میں تو مغرب کا آخری ابتدائی وقت غروب شم سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے البتہ نبی رباق کے مطابق جبکہ آخری وقت مالک امام شاط رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تین ردوں کی مقدار شاہبین کے نزدیک شفق احمد امام عظم رحمۃ اللہ علیہ کے ندی شفق ابیت عشا عشا کا ابتدائی وقت عشا کا ابتدائی وقت میں یہی تین فور ہیں جو مغرب کے آخری وقت میں ہیں یعنی ہی؟ عشا کا ابتدائی وقت امام مالک اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے ہی مغرب یعنی تین رقتوں کی مزدار کا وقت گزر جائے گا اس کے بعد عشا کا آغاز ہو جائے گا صاحبین کے نزدیک شفق ہے کے بعد اور امام اعظم غنی پر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شفق ابھی ہے ابھی اس کے بعد عشا کا آخری وقت آخری نماز عشاء اور اس کا آخری وقت کیا ہے اس کے حوالے سے چار فور ہیں چار فور آخری بات میں پہلا مسلک عشاء کے آخری وقت میں امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے امام شافی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں اس حوالے سے ایک قول ان کا یہ ہے کہ سلو سے لے یعنی سلوسل رات کے تیسرا عصہ جب جا کر مکمل ہوگا تو عشاء کا وقت مکمل ہو جاتا ہے امام مالک اور امام شافی کا دوسرا قول یہ ہے کہ عشا کا وقت نصف الليل تک نصف الہی یعنی جیسے ہی رات دوسری عشا کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پہلا قول امام شافی علمان مالک کا یہ کہ سلو فلیل تک باقی رہتا ہے دوسرا قول امام شافی علمان مالک رحمۃ اللہ کا کہ نصف لیل تک عشا کا وقت باقی رہتا ہے اس کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے نمبر دو نمبر دو اور یا مجموعی اعتبار سے دیکھیں گے تو تین اور ویسے دیکھیں تو دو امام احمد بن حمبل رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حمبل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلو سے لین پر جا کر کیا جا ہو جاتا ہے وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک قید لگاتے ہیں عجیب سی وہ فرماتے ہیں کہ ضرورت شدیرہ کی بنیاد پر ضرورت شدیدہ سلو سے رہتا کیا ہے جیسے وقت رہتا ہے جب کہ ضرورت شدید نہ ہو اگر ضرورت شدید ہو تو پھر کہتے ہیں فجر تک طلوع فجر تک عشاء کا وقت باقی رہتا ہے۔ احمد بن رحمتہ اللہ علیہ مقید فرماتے ہیں ضرورت کے ساتھ کہ اگر ضرورت نہ ہو بلا ضرورت نماز کو مخر کرنا جائز نہیں ہوگا بلا ضرورت اگر وقت ہے تو وہ کہاں تک ہے سلو سے رہتا ہے اور اگر ضرورت شریرا ہے تو پھر فجر تک بھی نماز پڑی جا سکتی ہے نمبر اور جمہور کو کہا تھا کہ طلوع و سادق تک عشا کا وقت کیا رہتا ہے باہی رہتا ہے بس اشاء کے آخری وقت میں مجموعی اعتبار سے تین اور تفصیلی اعتبار سے دیکھیں گے تو چار مسلک ہیں پہلے مال شاہ رحمت اللہ علیہ تک وقت ورنہ سزا دوسرا نصف اللہ تک ورنہ سزا امام احمد بن محمد الرحمۃ اللہ علیہ سے ریر تک وقت ہے بلا ضرورت اور اگر ضرورت ہو تو پھر کیا ہے فجر تک بھی وقت باقی ہے احناف اور جمہور کو کہا کے کہ نزدیک صبح صادق تک یعنی طلوع صبح صادق تک کا وقت باقی رہتا ہے یہ آپ کے سامنے تمام مالم کے ابتدائی اور آخری وقت آ چکے ہیں ان کو اصبر یاد کر لیجئے اب ہم جب عبارت میں چلیں گے تو صرف اشارے کریں گے تاکہ آپ کے ذہنوں میں ہو اللہ تعالیٰ سب کے حامی و نافر ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ